السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکھفر وائس اگر میری آپ کو آرہی ہے تو بتا دیں اچھا اب وائس صحیح ہے جی جزاک اللہ رضاء کار بھائی جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ الحمدللہ رب العالمین للہ رب علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ من بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اللہ, اللہ مولانا محمد جشن بلازت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر بیان کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اور میلاد نامہ ہم آپ کے سامنے ان اللہ رب العزت پیش کر رہے ہیں اس سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ کیا آج بیلٹ پر روم کی ترکیب نہیں ہے کیونکہ ہمارے یہاں لگتا ایسا ہے سرور ڈاؤن ہے تو وہاں روم کھلا ہوا ہے یا نہیں بیلیکس پر روم کھلا ہوا ہے یا نہیں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ اچھا چلیں اگر ترکیب ہو تو بتا دیجیے گا بیچ میں مین ٹیکس پر اللہ محمد والکرمی و, و بارک وسلم میلاد نامہ نور محمد خیر الخلق محمد القلائن مولا یا صل و صلیم دائماً ابداً على حبیبك خیر الخلق کلیمی امام عبدالرزاق رحمت اللہ تعالی علی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں مجھ کو خبر دیجیے کہ سب اشیاء سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کون سی چیز پیدا کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جابر اللہ تبارک و تعالی نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا پھر وہ نور قدرت الہی سے جہاں اللہ کو منظور ہوا سیر کرتا رہا اس وقت لوح تھی نہ قلم بہشت تھی نہ دوزخ نہ فرشتے نہ آسمان و زمین سورج تھا نہ چاند جن تھا اور نہ انسان پھر جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے چار حصے کیے ایک حصے سے قلم پیدا کیا دوسرے سے لوح تیسرے سے عرش اور پھر طویل حدیث ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ پھر ساری کائنات کی تخلیق اسی نور کے توسط سے ہوئی امام سستلانی علیہ رحمان نے روایت کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ انوار انبیاء پر توجہ کرے پس حضور علیہ السلام کے نور مبارک نے دیگر امبیائی اکرام علیہ و و کی ارواح و انوار پر توجہ فرمائی تو اس نور نے ان سب انوار کو ڈھانپ لیا انہوں نے عرض کی اے اللہ ہمیں کس نے ڈھانپ لیا ہے تو رب نے ارشاد فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ کا نور ہے اگر تم ان پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں شرف نبوت سے بحراور کیا جائے گا اس پر سب ارواح انبیاء نے بارتا تعالی ہم ان پر ایمان لائے ہیں اس کا مکمل ذکر جو ہے وہ اس آیت مبارکہ میں ہے اللَّهُ مِنْ لما محکم یہ اعل عمران کی آیت ہے جس کا مقوم ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر کے مبعوث کروں تو اس کے بعد تمہارے پاس میرا رسول آ جائے تو سب اس پر ایمان لانا اور اس کے مشن کی مدد کرنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت علی المرتضیٰ کر رہا اللہ تعالی وجہہ وضح الکریم سے مروی ہے کہ پھر اللہ نے ہر نبی سے یہ عہد بھی لیا کہ وہ اپنی اپنی امت کو بھی حضور علیہ السلام پر ایمان لانے اور ان کی تصدیق کرنے کی تلقین کرتے رہیں گے سنانچہ تمام انبیاء نے ایسا ہی کیا حضرت سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالی ہو روایت کہ صحابہ کرام نے پوچھا یارس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے نبوت کس وقت ثابت ہو چکی تھی آپا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت جب کہ آدم علیہ السلام ابی روح اور جسد کے درمیان تھے یعنی ان کے تن میں جان بھی نہ آئی تھی اس حدیث کو امام ترمیزی نے روایت کر کے حسن قرار دیا ہے امام شعبی علیہ رحما سے روایت ایک شخص نے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب نبی بنائے گئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام اس وقت روح اور جسد کے درمیان تھے جبکہ مجھ سے میسا کے نبومت لیا گیا حضرت میسرا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا اے رسول خدا آپ کب سے نبی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا میں اس وقت سے صفت نبوت سے موصوف ہوں جبکہ آدم علیہ السلام روح و جسم کے درمیان تھے یعنی ابھی ان کی روح کا جسدِ اپہر سے تعلق نہیں ہوا تھا حضرت ارباز رضی اللہ تعالی روایت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں اللہ تعالی کے نزدیک خاتم نبی ہو چکا تھا اور آدم علیہ السلام ابھی اپنے امیر ہی میں سے یعنی ان کا پتلا بھی تیار نہ ہوا تھا احمد البحکی نے اسے روایت کیا اور حاکم نے اسے صحیح الاسناد کہا ہے احکام ابن القطان علیہ رحمٰ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ اپنے والد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ ان کے جد امجد یعنی حضرت سیدنا علی المرقض کر اللہ تعالی وضہ الکریم سے نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک صاحب صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت اعظم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے چودہ ہزار برس پہلے اپنے رب کے حضور میں ایک نور تھا سبحان اللہ حضرت سیدنا میسرا رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے بارگاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کب سے شرف نبوت کے ساتھ مشرف ہو چکے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی نے زمین کو پیدا فرمایا اور آسمانوں کی طرف وقت فرمایا اور ان کو سات طبقات کی صورت میں تخلیق فرمایا اور عرش کو ان سے پہلے بنایا تو عرش کے پائے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء لکھا اور جنت کو پیدا فرمایا جس میں بعد ازاں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوار رضی اللہ تعالی عنہا کو ٹہرایا تو میرا نام نامی جنت کے دروازوں پر اس کے درختوں کے پتوں اور اہل جنت کے خیموں پر لکھا حالانکہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کے روح و جسم کا باہمی تعلق نہیں ہوا تھا پس جب ان کی روح کو جسم میں داخل فرمایا اور زندگی عطا فرمائی تب انہوں نے عرش اعظم کی طرف نگاہ اٹھائی تو میرے نام کو عرش پر لکھا ہوا دیکھا اس وقت اللہ نے بتایا کہ یہ تمہاری اولاد کے سرکار ہیں جب ان کو شیطان نے دھوکہ دیا تو انہوں نے بارگاہ الہی میں توبہ کی اور میرے نام سے ہی شفاعت طلب کی بلکہ صحیح مسلم میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک وطیہ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال قبل جس وقت اس کے اقتدار اور سلطنت کا عرش عالم مادی میں فقط پانی پر تھا یعنی صرف نیچے پانی اور اوپر اسی کو معلوم ہے کیا تھا اس وقت اللہ نے جو کچھ ام کتاب یعنی لوح محفوظ پر میں لکھا اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ حضور علیہ السلام سب سے آخری نبی ہیں اسے امام نبہانی رحمت اللہ علیہ نے انوار المحمدیہ میں نقل کیا ہے واضح رہے کہ یہاں سال سے مراد ہمارے ماہ و سال نہیں کیونکہ اس وقت سورج اور شب و روز وجود میں نہیں آئے تھے اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ اس مدت سے حقیقت میں کتنا زمانہ مراد ہے قرآن وجید میں قیامت کے دن کی مدت پچاس ہزار سال بتائی گئی ہے اگر یہ اعتبار سامنے رکھا جائے تو اللہ جانے عرصے کی درازی کا عالم کیا ہوگا حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کیا ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ صلاحت وسلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک عرش پر لکھا دیکھا اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر محمد نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا نہ کرتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے نبی پاک علیہ السلام کی فضیلت کا اظہار حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کرنا مقصود تھا یہ روایت دوسرے طریق پر اس طرح آئی ہے کہ جب اللہ تبارک وطلا نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کو نام کے ساتھ ابو محمد کی کنیت سے بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی بارتا اعلی میری یہ کنیت کیسی ہے حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ میری کنیت کیسی ہے تو اللہ تبارک واطع نے فرمایا اپنا سر اٹھاؤ آپ نے اوپر دیکھا تو عرش پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھا حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا باری اعلیٰ یہ نور کس کا ہے فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے یہ تیری اولاد میں سے ہوں گے ان کا نام آسمانوں میں احمد اور زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اگر میں اسے اس پیدا نہ کرتا تو نہ تمہیں پیدا کرتا اور نہ زمین و آسمان کو پیدا فرماتا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعلی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے عجتحادی خطا ہوئی تو انہوں نے بارگاہ گاہ بار میں عرض کی اے میرے پروردگار میں تجھ سے وواسطہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعلی علیہ وسلم درخواست کرتا ہوں کہ میری مغفرت فرما تو رب نے ارشاد فرمایا اے آدم تم نے محبوب علیہ السلام کو کیسے پہچانا حالانکہ ابھی میں نے ان کو پیدا بھی نہیں کیا تو حضرت علیہ السلام نے ارض کی باری تعلی جب تم نے اپنی طرف سے میرے اندر روح پھکی تو میں نے جو سر اٹھایا تو عرش کے پائوں پر یہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الخم اللہ الحمد تو عرش کے پائوں پر یہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو میں نے معلوم کر لیا کہ ت نے اپنے نام پاک کے ساتھ ایسے ہی شخص کے نام کو ملایا ہے جو تیرے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ پیارا ہوگا اللہ, لنا جزاق اللہ, اللہ رب العزت نے فرمایا اے آدم تم سچے ہو واقعی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ پیارے ہیں اور جب تم نے ان کے واسطے سے مجھ سے درخواست کی تو میں نے تمہاری مقبرت کی اور اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا امام طبرانی نے اس کا ذکر کر کے مزید یہ روایت کیا ہے کہ رب نے فرمایا کہ وہ تمہاری اولاد میں سب انبیاء سے آخری نبی ہیں حضرت سیدنا وحب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پر وہی فرمائی کہ میں مالک شان الوحیت ہوں اور مکے کا مالک ہوں اس کے رہنے والے پسندیدہ لوگ ہیں اس کے زائرین میرے مہمان ہیں اور میری پناہ میں ہیں مکہ میرا گھر ہے جس کو میں اہل آس اور اہل زمین سے آباد کروں گا لوگ اس کی طرف جوک در جوک آئیں گے اگرچہ وہ پرامزدہ بالوں اور غبار آلود جسموں والے ہوں گے وہ تقبیروں کے ساتھ آوازوں کو بلند کریں گے کبھی تلبیہ لبیک اللہ لا شریک الکلبیک کے ساتھ بار خداوندی خدا میں زاری کریں گے کبھی انکساری کے ساتھ آنکھوں سے سیلاب اشق بہاتے ہوں گے جو میرے اس گھر کا خالص قصد لے کر آئے گا دوسرا کوئی مقصد اس کے پیشے نظر نہیں ہوگا تو وہ شخص ہی در حقیقت میرا ظاہر ہے اور مہمان ہے اور میری منزل قرب میں اترنے والا ہے اور میرے ذمہ کرم پر ہے کہ میں اس کی برتری اور رونق و بہار تمہاری اولاد میں سے اس نبی کے حوالے کروں گا جن کو ابراہیم کہا جائے گا میں ان کے لیے گھر کی بنیادیں بلند کروں گا اور ان کے ہاتھوں پر اس کو مکمل کروں گا پھر اس گھر کو لوگ یکے بعد دیگرے آباد کرتے رہیں گے حقیٰ کے آبادی کی انتہا تمہاری اولاد میں اس نبی پر ہوگی جس کو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک نام سے پکارا جائے گا وہ آخری نبی ہوں گے میں ان کو بیت اللہ کا والی بناؤں گا اور اس کا محافظ و نگہبان نگران اور اس کے زائرین کو آب زمزم پلانے والا بناؤں گا اگر اس وقت کوئی میرے متعلق دریافت کرے تو میں اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے پارا گندہ بال غبار آلود غلاموں کے ساتھ ہوں گا جو اپنی نظروں کو پورا کرنے والے ہوں گے اور دل و جان سے میری طرف متوجہ ہوں گے سبحان اللہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن اباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود نہ ہوتے تو میں آدم علیہ السلام کو پیدا نہ کرتا جب میں نے عرش کو پیدا کیا تو وہ میری حیبت و جلال سے لرزنے لگ گیا جب میں نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا تو اس کو سکون و قرار آ گیا حضرت سیدنا کاب الاہباب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایسی مٹی میرے پاس لے آؤ جو میرے محبوب کے جسم اقدس اور جسب اطہر کی تخلیق کے لائق ہو تو وہ سفید مٹی کی ایک مٹھی روزہ اطہر والی جگہ سے لے کر بارگاہ خدا بندی میں حاضر ہوئے تو امر خدا بندی سے اس کو تسنیم کے پانی سے گوندا گیا جنت کی نہروں میں اسے دھویا گیا پھر نور نبوت اس میں رکھ کر اس کو عرش و کرسی لوہ و قلم اور آسمانوں اور زمینوں میں ہر جگہ پھرایا گیا تاکہ ملائی کا اور ہر شہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف و فضل کو پہچان لے ابھی انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو نہ جانا تھا پھر نور محمدی تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد ان کی پشت میں ودیت کیا گیا جو کہ آدم علیہ السلام کی پیشانی سے جھلکنے والے انوار سے محسوس ہوتا تھا اور ان سے کہا گیا اے آدم یہ تیرے نسل میں پیدا ہونے والے انبیاء و مرسلین کے سردار ہیں جب حضرت ہوا کے بطن اطحر میں حضرت شیش علیہ السلام منتقل ہوئے تو وہ نور بھی حضرت ہوا کے بطن اقدس کی طرف منتقل ہو گیا اور وہ ہر دفعہ دو جڑواں بچوں کو جنم دیتی تھی لیکن حضرت شیخ علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے وہ نبی پاک علیہ السلام کے جد امجد ہونے کی برکت سے تنہا پیدا ہوئے اور سب بائیوں سے مرتبہ و کمال کے لحاظ سے یکتا بنے پھر نبی المبیا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور یکے بعد دیگرے پاک پشتوں اور پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا تا آنکھیں آپ کی ولادت با سعادت ہوئی ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے حضرت شیخ علیہ السلام کو وسیعت فرمائی کہ تمہاری پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک ہے تو اسے پاکیزہ رحم میں منتقل کرنا سوائے پاک عورتوں کے کسی کا رحم اس نور کا مسکن اور ٹھکانہ نہیں بن سکے گا تو یہ وسیعت نسل در نسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک کا ہر فرد اپنے بیٹے کو کرتا رہا تاہان کے یہ نور تمام زمانوں میں پاکیزہ پشتوں پاکیزہ رحموں میں منتقل ہوتا ہوا حضرت سیدنا عبد المطلب ردی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت مبارک تک آن پہنچا حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو مجھے ان کی پشت مبارک میں زمین پر اتارا اور حضرت نو علیہ السلام کی پشت مبارک میں کشتی کے اندر رکھا اور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت مبارک میں تھا جب انہیں دہکتی آگ میں ڈالا گیا اسی طرح ہر دور میں مجھے مبارک پشتوں سے مبارک ارحام کی جانب منتقل کیا جاتا رہا یہاں تک کہ میں نے میں اپنے والدین کریمین کے گھر جلوہ افروز ہوا ان میں سے کوئی بھی بدکاری کے نزدیک تک نہیں گیا سبحان اللہ حضرت سیدنا علی قرم اللہ تعالی وجہہ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وضح ال سے روایت ہے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں اور غلط کاری سے پیدا نہیں ہوا حضرت عدم علیہ السلام سے لے کر میرے والدین تک جاہلیت کی غلط کاری کا کوئی ذرہ مجھ کو نہیں پہنچا انہیں یعنی زمانہ جا میں جو بے احتیاطی ہوا کرتی تھی میرے تمام آبا امہات سب اس سے منظر رہے پس میرے پورے نصب میں اس کا کوئی میل نہیں روایت ہے ابو نعیم نے روایت کیا ابو نعیم نے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفوعاً یعنی خود حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بزرگوں میں سے کبھی کوئی مرد و عورت بطور صفاح کے نہیں ملے کبھی کا مطلب یہ ہے کہ جس قربت کو میرے نصب میں بھی داخل نہ ہو مثلاََ حمل ہی نہ ٹھہرا ہو وہ بھی بلا نکاح نہیں ہوئی یعنی آپ کے سب اصول مذکر و منس ہمیشہ برے کام سے محفوظ رہے اللہ ہمیشہ مجھ کو اسلاب طیبہ سے ارحام طاہرہ کی طرف مصفہ اور مہذب کر کے منتقل کرتا رہا جب بھی لوگوں میں دو شعبے ہوئے میں بہترین شعبے میں رہا سبحان اللہ دلائل ابو نعم حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالحا سے مروی ہے وہ رسول پاک علیہ السلام سے نقل کرتی ہیں اور آپ جبرائیل علیہ السلام سے حکایت فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تمام مشاعری کو مغارب میں گرا سو میں نے کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں دیکھا اور نہ کوئی خاندان بنی ہاشم سے افضل دیکھا اسے طبرانی نے اوسط میں بھی بیان کیا ہے اور شیخ الاسلام حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس حدیث کے آثار صحت خود صفحات پر نمایاں ہیں مشکل المصابی میں مسلم سے برواعط واسلہ بن الحمد بیان ہوا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو منتخب کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کینانا کو اور کینانا میں سے قریش کو اور قریش میں سے بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو جس کو ترمیز ترمیزی نے بھی روایت کیا ہے حضور علیہ صلاحۃسلام نے مزید یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں خاندان گھر نصب اور اپنی ذات کے حوالے سے سب سے افضل ہوں اور یہ اللہ کا فضل ہے میں فخر نہیں کرتا اسی طرح کا مضمون صحیح بخاری نے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پانا کابا کی تعمیر پر معمور فرمایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کے ساتھ شریک کیا تب تعمیر کعبہ کے وقت دونوں نے مل کر اللہ سے دعا کی اے ہمارے رب ہماری مزدوری قبول فرما اور ہماری نسل میں وہ امت مسلمہ جو خیر العم ہے پیدا فرما اور ہماری ہی نسل میں سے اس نبی اخرال صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما سو اولاد ابراہیم میں سے اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خان صرف حضور علیہ السلام کے لیے چن لیا اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے تھے ان کا خان اور ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد دوسرے انبیاء کے لیے خاص فرما دی یہ بنی اسرائیل کے ہلائے چنانچہ بعد ہزار تمام انبیاء حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پوری نسل صرف ایک اور سب سے آخری اور افضل نبی حضور علیہ السلاط اسلام کے لیے مخصوص کر دی گئی قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے شیخ ابو عبداللہ بن احمد علیہ الرحمٰ کی سند کے ساتھ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مخلوق کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور مجھے اچھی قسم میں رکھا جیسا کہ ارشاد ربانی ہے ایک گروہ اصحاب الیمین کا ہے اور دوسرا گروہ اصحاب شمال کا پس میں اصحاب الیمین سے ہوں اور ان میں بھی سب سے بہتر ہوں پھر ان دونوں کے تین تین حصے کیے مجھے تیسرے بہتر حصے میں رکھا جیسا کہ رب نے فرمایا ان میں سے ایک حصہ اصحاب المنا ہے دوسرا حصہ اصحاب المشامہ تیسرا السابقون کا ہے میں سابقون میں سے ہوں اور ان میں سب سے بہتر پھر ان تینوں کے قبیلے بنائے گئے تو مجھے سب سے بہتر قبیلے میں رکھا جیسا کہ اللہ نے فرمایا اور ہم نے تم تمہیں قبیلوں اور برادریوں میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو ورنہ اللہ کے ہاں متقی ہی سب سے با عزت ہوں گے تو میں اللہ کے نزدیک اولاد آدم میں سب سے زیادہ معزز ہوں اور یہ فخر کے طور پر نہیں کہتا پھر قبائل کے گھر بنائے گئے اور مجھے بہتر گھر میں رکھا جیسا کہ اللہ نے فرمایا اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاخ کر کے ستھرا کر دے اس آیت سے قرآنی سے حضور علیہ صلاط کے پورے نصب مبارک اور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبیلہ و خاندان کا شرف تمام انصاب و قبائل پر ثابت ہوتا ہے بے شک مخلوق کو سب شرف اور بزرگیاں بھی حضور علیہ السلام کے توسکل سے عطا کی گئی ہیں حضرت ابن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بصورت ناک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کچھ اشعار کہ ہیں جن کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حبا اپنے اپنے جسموں کو جنت میں پتوں سے ڈانپ رہے تھے اس وقت سے بہت پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسبرت و شادمانی کے ساتھ ذکر الہی میں مصروف تھے ان کے جنت سے زمین پر اتارے جانے کے بعد آپ بھی ان کے ہمراہ زمین پر تشریف لے آئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو قبل عظیم بشری صورت میں تھے اور نہ ہی گوشت اور علق کی حالت میں بشریت کے ظہور کے بعد آپ احسن صورت میں محفوظ مقامات کے اندر ایک سوار کی طرح جلوہ فرما رہے گھوڑے کو لگام لگا کر تیار رکھا ہوا تھا جس سے اگلی منزل پر پہنچتے اور پچھلی روح بوش ہو جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مسکن ہر قسم کی آلودگی اور خطرات سے محفوظ تھا جیسے خندقوں اور بلند چٹانوں سے گرا ہوا ہو لیکن آپ ان مقامات میں بھی اس کائنات کی زبان بن کر رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقدس اسلاب سے پاکیزہ ارحام کی جانب منتقل ہوتے رہے جب ایک دور گزرتا تو دوسرا شروع ہو جاتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمینہ ربی اللہ تعالی عنہا کی گود میں بزمیں آ جہاں ہوئے تو تشریف آوری کے باعث زمین پر نور ہو گئی اور فضائیں جگمگا اٹھیں ہم آپ کی ضیا پاشی اور نورانیت کے صدقے ہی تو راہ ہدایت پر گامزن ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہوئی اور آپ ہی آگ سے ان کے بچاؤ کا سبب بنے جبکہ آگ بڑک رہی تھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نصب مبارک کے حوالے سے روایات میں آیا ہے آپ کا نور اقدس جس پشت میں منتقل ہوتا اس کی پیشانی میں چمکتا تھا حتیٰ کہ المواہب میں ہے کہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہوں کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور مبارک ان کی پیشانی میں خوب چمکتا تھا اور اس نور کی ایسی عظمت تھی کہ بادشاہ بھی حیبت زدا ہو جاتے اور آپ کی تعظیم و تقریم کرتے تھے حافظ ابو سعید نیشا پوری نے ابو بکر بن عبی مریم اور سعید بن امر انصاری کے ذریعے سے حضرت کابل اخبار رضی اللہ عنہ مجمعین سے روایت کیا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی انہوں میں منتقل ہوا اور وہ جوان ہو گئے تو ایک دن حتیم میں سو گئے اٹھے تو آنکھ میں سرما اور بالوں میں تیل لگا ہوا تھا اور حسن و جمال میں بڑا اضافہ ہو چکا تھا انہیں بڑی حیرت ہوئی ان کے والد انہیں قریش کے کاہینوں کے پاس لے گئے اور سارا ماجرا بیان کیا انہوں نے سن کر کہا کہ اللہ نے اس جوان کی شادی کا حکم دیا ہے چنانچہ انہوں نے پہلا نکاح پیلا سے کیا پھر ان کی وفات کے بعد فاطمہ سے نکاح کیا تو ان کے نصیب میں نور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آیا اور ان کے بطن سے حضرت عبداللہ متولد ہوئے حضرت سید عبد رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی یہ منقول ہے کہ جب قریش میں قحط ہوتا تو وہ حضرت عبد المطلی ربی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر جبل شبیر پر لے جاتے اور ان کے واسطے اور وسیلے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرتے اور بارش کی دعا کرتے اور اللہ اس نور مصطفیٰ کی برکت سے باران رحمت سے نوازتا تھا کتب کی و فضائل میں بکثرت مروی ہے کہ جب ابراہ بادشاہ کے اصحاب فیل نے خانہ کعبہ کو منحدن کرنے کے لیے مکہ معظمہ پر چڑھائی کی تو حضرت عبد المطلف چند آدمیوں کو ساتھ لے کر جبل شدیر پر چڑھے اس وقت آپ کی پیشانی سے نور مبارک اس طرح چمکا کہ اس کی شوائیں خانہ کعبہ پر پڑیں آپ نے قریش سے کہا بے فکر ہو جاؤ اس طرح نور چمکنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم غالب رہیں گے حضرت عبد المطلب کے اونٹ ابراہ کے لشکر والے پکڑ کر لے گئے آپ ان کی واپسی کے لیے ابراہ کے پاس گئے تو وہ حضرت عبد المطلب کی رضی اللہ تعالی عنہ کی نورانی شکل اور پیشانی میں چمکتے ہوئے نور کی عظمت و حیبت سے مرعوب ہو گیا فوراً تخت سے نیچے اتر آیا آپ کی بے حد تعظیم کی اور آپ کو اوپر بٹھایا اور روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کا ہاتھی اس نور کے سامنے سجدے میں گر گیا جیسا کہ المواہد سیرت حلبیہ اور دیگر کتب میں منقول ہے اور اللہ نے اس ہاتھی کو زبان دی اور اس نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام ارد کیا جسے دوسرے لوگ بھی سمجھ گئے ابو نعیم اور ابن اثاکر نے بطریق عطا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر ایک کاہنہ کے پاس سے گزرے جو طوریت انجیل اور کتب سابقہ کی عالمہ تھی اس کا نام فاطمہ تھا اس نے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو کے چہرے پر نور مصطفیٰ چمکتا ہوا دیکھا تو حضرت سیدنا عبد اللہ کو نکاح کی دعوت دی مگر آپ نے انکار فرما دیا پھر مذکور ہے کہ آپ کا نکاح حضرت آمینہ سے ہو گیا اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وطن میں منتقل ہو گیا تو ایک روز حضرت عبداللہ اسی فاطمہ نامی کاہنہ کے پاس سے دوبارہ گزرے اس نے آپ کی طرف توجہ تک نہ کی تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا بات ہے اس وقت مجھے دعوتیں نکاح دیتی تھی اور آج توجہ تک نہیں کرتی اس خاتون نے جواب دیا جس نور کی خاطر میں آپ کی طرف راغب ہوئی تھی وہ کوئی اور خوش نصیب لے گئی اب مجھے آپ سے شادی کی حاجت نہیں میری خواہش تھی کہ وہ نور مبارک میرے نصیب میں ہوتا مگر اب ایسا ممکن نہیں رہا وہ نور آپ سے جدا ہو چکا ہے مروی ہے کہ جس رات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور مبارک حضرت سیدنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن میں منتقل ہوا وہ جمع کی رات تھیں اس رات جنت الفردوس کا دروازہ کھول دیا گیا اور ایک منادی نے تمام آسمانوں اور زمین میں ندا دی آگاہ ہو جاؤ وہ نور جو ایک محفوظ اور مخفی خزانہ تھا جس نبی ہادی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے متولد ہونا تھا وہ آج رات اپنی والدہ کے وطن میں منتقل ہو گیا جہاں اس کے جسد انصری کی تکمیل ہو گئی اور وہ لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بن کر دنیا میں تشریف لائیں گے اور حضرت کابل الاحبار کی روایت میں حضرت سیدتنہ آمینہ کا نام بھی آیا ہے اور ساتھ منازی نے یہ بھی کہا آمینہ تمہیں مبارک ہو تمہیں مبارک ہو سبحان اللہ مروی ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کا نور مبارک اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں منتقل ہوا تو قریش قحت سالی میں مبتلا تھے وہ فوراً ختم ہو گئی زمین ہری بری ہو گئی درخت سرسبز و شاداب ہو گئے ہر طرف سے اناج پھل اور سبزیاں آنے لگیں اور تاریخ میں اس سال کا نام کشادگی اور خوشحالی کا سال پڑ گیا سیرت ابن حشام میں ابن کی صحاف سے مروی ہے کہ حضرت آمینا رضی اللہ تعالی اعلی فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے وطن میں تشریف لائے تو مجھے خواب میں بشارت دی گئی کہ آپ اس امت کے سردار اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ تمام انسانوں کے سردار کے ساتھ حاملہ ہوئی ہیں اور جب وہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد رکھنا صلی اللہ علیہ اور حضرت عباس سے مروی ہے کہ حضرت سیدتنہ عامنا نے فرمایا کہ جب آپ کو میرے پیٹ میں چھٹا مہینہ تھا تو مجھے خواب میں کہا گیا کہ تو خیر العالمین سے حاملہ ہے جب ان کی ولادت ہو تو ان کا نام محمد رکھنا صلی اللہ علیہ اور اس دوران اپنے حال کو چھپائے رکھنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عنہما سے مروی ہے کہ جس رات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں تشریف لائے تو قریش کے گھروں میں جتنے چوپ آئے تھے اپنی اپنی زبانوں میں باآواز بلند بول پڑے رب کا کی قسم آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے بطن میں تشریف لے آئے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ ندا سنائی دی مبارک ہو ابو القاسم ظاہر ہونے والے ہیں اور اس رات مکے کے ہر گھر میں نور کی چمک دکھائی دی صلی اللہ علیہ وسلم ابن حرشام ابو ذکری یحیا بن عائد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن مبارک میں نو ماہ جو ہے وہ رہے اور وہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کا حمل اس جتنا آسان اور ہلکا اور با برکت نہیں دیکھا اور سیرت حلبیہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں اللہ کا ذکر فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن مبارک میں دو ماہ کے تھے کہ آپ کے والد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا اور ابن عباس سے مروی ہے کہ ان کی وفات پر فرشتوں نے اللہ کے حضور ارض کیا اے رب تیرا محبوب یتیم ہو گیا ہے تو رب نے فرشتوں سے فرمایا اس کا حافظ و ناصر میں خود ہوں سیرت ابن حشام میں ہے کہ دوران حمل بھی حضرت سیدتنا ان رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک نور دیکھا جس سے شہر بسرا اور شام کے محلات روشن ہو گئے اور یہ بوقت ولادت نور دیکھنے سے پہلے کا واقعہ ہے ولادت کے وقت بھی ایسا نور ظاہر ہوا تھا حضرت سیدتنا آمینا رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مقدسہ کا وقت قریب آیا تو حسب معمول مجھ پر کیفیت ہوئی پھر مجھے اچانک یوں محسوس ہوا کہ سفید پرندے کے پر کی طرح کسی روشن چیز نے میرے دل پر مسح کیا ہے جس سے درد فوراً جاتا رہا پھر مجھے جن جنت کا سفید مشروب پیش کیا گیا جو میں نے پی لیا پھر مجھے ایک عظیم نور نے گھیر لیا پھر میں نے خوبصورت طویل الاقوامی عورتوں کو دیکھا مجھے تعجب ہوا میں نے پوچھا کہ تم میرے پاس کہاں سے آئی ہو تو انہوں نے کہا ہم آسیا ہیں چراؤن کی بیوی جو حضرت موس علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی اور مریم ہیں اور ہمارے ساتھ یہ سب جنتی ہورے ہیں پھر میں نے زمین سے آسمان تک سفید سی روشنی دیکھی پھر میں نے فضا میں ایسے مرد دیکھے جن کے ہاتھوں میں چاندی کی سراہیاں تھی سورہیاں تھی پھر میں نے سفید جنتی چڑیوں کو دیکھا جن کی چونچیں زمرد کی اور پر یاقوت کے تھے وہ میرے کمرے میں سایہ فگن ہو گئیں پھر اچانک ایک نور ظاہر ہوا جس سے مشرق و مغرب سب روشن ہو گئے اسی وقت میں نے تین عظیم الشان جھنڈے دیکھے جو نصب کر دیے گئے ایک مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک کعبے کی چھت پر بس اسی مشاہدے کی حالت میں اچانک حضور علیہ السلام میرے وطن سے باہر تشریف لے آئے اور سارا گھر نور ہی نور بن گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے پھر آپ سجدے میں گر گئے اس وقت آپ کی حالت اور گریا زاری کیسی ہو گئی آپ نے انگلی آسمان کی طرف اٹھا رکھی تھی گویا اللہ کی توحید کی شہادت دے رہے تھے پھر اچانک آسمان کی طرف سے سفید بادل نمودار ہوا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانپ لیا اور ایک منادی کی ندا بلند ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاوری کو مغارب اور بحر و بر میں پھراؤ تاکہ سب انسو جن ملائکہ اور چرند پرند الغرض ہر شے ان کی صورت اور اوساف کو پہچان لے پھر تھوڑی دیر کے بعد بادل کھل گیا اور آپ دوبارہ نمودار ہوئے اس وقت میں نے آپ کی زیارت کی تو آپ کے جسم اقدس چودویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور اس سے تازہ کستوری کی خوشبو کے ہلے پھوٹ رہے تھے اس وقت غیر سے تین افراد نمودار ہوئے ان से سے ایک کے ہاتھ میں چاندی کی سورہی تھی ایک کے ہاتھ میں زمرد کا था और اور ایک کے ہاتھ میں سفید ریشم کی چادر تھی اس سراہی کے جنتی پانی سے آپ کو گسل دیا گیا آپ کے دونوں شانوں کے درمیان میں موہر لگائی گئی جو اسی ریشم میں لپٹی ہوئی تھی اور پھر اسی چادر میں لپیٹ کر لٹا دیا گیا آپ کو پیدائشی طور پر سرما ڈالا ہوا تھا ناک بریدا تھے ختنا شدہ تھے سبحان اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے یہ سارا مضمون جو ہے المباب النیہ القسائط القبرہ سیرت حلبیہ الوفا الانوار المحمدیہ وغیرہ حامل ہاں ہے اور انہوں نے اسے ابو نعیم ابو حیان خطیب بغدادی ابن سعد طبرانی بے حقی نیشا پوری حافظ ابو بکر اور امام زرکشی وغیرہ ہم سے روایت کیا ہے محمد بن فاید نے ایک جماعت سے حدیث بیان کی کہ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے وطن سے جدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نور نکلا جس کے سبب مشرق و مغرب کے درمیان سب کچھ روشن ہو گیا پھر آپ نے خاص کی مٹھی بری اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا اسی نور کا ذکر ایک دوسری حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ اس نور سے آپ کی والدہ ماجدہ نے شام کے محل دیکھے اور اسی طرح ابو نعیم نے عبدالرحمان بن عوف سے روایت کیا ہے اور وہ اپنی والدہ سے نقل کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میرے ہاتھوں میں آئے میں حضرت امینہ کی خدمت میں اس وقت موجود تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نکلی تو میں نے ایک کہنے والے کو کہتے سنا رحمت اللہ محمد آپ پر اللہ کی رحمت ہو صلی اللہ علیہ وسلم شفا کہتی ہیں کہ مشرق و مغرب کے درمیان روشنی ہو گئی یہاں تک کہ میں نے بھی روم کے محلات دیکھے حضرت عثمان ابل آس اپنی والدہ ام عثمان سے جن کا نام فاطمہ بنتے عبداللہ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تولد کے وقت میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا کہ نور سے معمور ہو گیا اور ستاروں کو دیکھا کہ زمین کے اس قدر نزدیک آ گئے کہ مجھ کو گمان ہوا کہ مجھ پر گر پڑیں گے بے حقی اور ابو نعیم نے حضرت حسان بن ثابت سے نقل کیا ہے کہ میں سات آٹھ برس کا تھا اور دیکھی سنی بات کو سمجھتا تھا ایک دن صبح کے وقت ایک یہودی نے یکا یک چلانا شروع کیا کہ اے جماعت یہود آ جاؤ سو جب جمع ہو گئے تو سب جمع ہو گئے اور کہنے لگے تجھ کو کیا ہوا وہ کہنے لگا کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ستارہ آج شب میں طلوع ہو گیا جس فعت میں آپ پیدا ہونے والے تھے وہ سعد اسی شب میں تھی سیرت ابن حسام میں یہ بھی ہے کہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے سعد بن ثابت سے پوچھا کہ جب حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو حسان بن ثابت کی کیا عمر تھی کی؟ انہوں نے کہا ساٹھ سال اور حضور علیہ السلام ترپن برس کی عمر میں تشریف لے آئے ہیں اور اس حساب سے حسان بن ثابت حضور سے ساٹھ سال عمر میں زیادہ ہوئے انہوں نے یہودی کا یہ مقولہ سات سال کی عمر میں ہی سنا تھا یہ واقعہ مدینہ طیبہ کا ہے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ معظمہ میں ہوئی مگر یہود شہر مدینہ اس لیے آکر آباد ہوئے تھے کہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ نبی آخر الزماں ہجرت فرما کر اسی شہر کو اپنا مسکن بنائیں گے انہیں حضور علیہ السلام کی ولادت کا شدت سے انتظار تھا کیونکہ انہیں امید تھی کہ شاید حضور کی ولادت بھی بنی اسرائیل میں سے ہوگی انہیں وقت ولادت کی علامات معلوم تھیں جس کی بنا پر اس یہودی عالم نے حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی صبح اہر مدینہ کو جمع کر کے شور مچایا اسی طرح حضرت سیدت عما عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی مکے میں اپنے کسی کام سے آیا تھا تو جس شب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے اس نے کہا اے گروہ قریش کیا تم نے آج کی سب کوئی بچہ پیدا, پیدا ہوا ہے انہوں نے کہا ہم کو معلوم نہیں کہنے لگا دیکھو آج کی سب اس امت کا نبی پیدا ہونا تھا اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک نشانی مہر نبوت ہے وہ آج رات پیدا ہو چکا ہے چنانچہ قریش نے اس کے بعد تحقیق کی تو خبر ملی کہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر لڑکا پیدا, پیدا ہوا ہے وہ یہودی آب کی والدہ کے پاس آیا اور مہر نبوت والی نشانی جو دونوں شانوں کے درمیان تھی دکھانے کے لئے کہا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے سامنے کر دیا جب اس یہودی نے نشانی دیکھی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا اور کہنے لگا کہ بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی اے گروہ قریش سن لو واللہ اللہ یہ تم پر ایسا غلبہ حاصل کریں گے کہ مشرق و مغرب سے اس کی خبر شاعری ہوگی اس کو یعقوب بن صفیان نے اسناد حسن سے روایت کیا ہے اور اس کا جو بیان ہے وہ فتح الباری میں امام اسقلانی نے بھی کیا ہے بےحقی ابو نعیم اور ابن اثاخر روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ولادت ظہور پذیر ہونے والے عجائب میں سے یہ بھی ہے کہ کس طرح کے محل میں زلزلہ آ گیا اور اس کے چودہ کنارے ٹوٹ کر گر پڑے بحیرہ تبری دفع خشک ہو گیا فارس کا آتشقدہ بھی اچانک بج گیا جو ایک ہزار سال سے مسلسل جل رہا تھا اور کبھی نہ بجتا تھا اور بعض روایتوں میں منقول ہے کہ حضرت سیدنا عبد المطلیم رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ سارا میں کعبہ اچانک روشن ہو گیا اور چند بوت منہ کے بل گر پڑے اس سے وہ سمجھ گئے کہ حضرت آمینہ کے ہاں حضور علیہ السلام کا تولد ہو گیا مروی ہے کہ ابو الحب کی باندھی شویبہ بھی ولادت عبا شہادت کے وقت حضرت سیدت امینا کے ہاں حاضر تھیں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تو شویبہ نے آپ کی ولادت اور اپنے شرف رضاعت کی خوشخبری ابو الحب کو سنائی تو اس نے خوش ہو کر دو انگلیوں انگست شہادت اور درمیانی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے صویبہ کو آزاد کر دیا صحیح بخاری میں ہے کے مرنے کے بعد اسے حضرت عباس نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے تو جواب دیا کہ جہنم کے سخت عذاب میں گرفتار ہوں مگر جب پیر کی رات جو حضور علیہ السلام کی شب ولادت تھی آتی ہے تو میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے اور ان دو انگلیوں کو چوستا ہوں جن کے ذریعے حضور کی ولادت کی خوشی میں اشارہ کر کے صویبہ کو آزاد کیا تھا ان میں سے ٹھنڈا پانی نکلتا ہے جسے پی کر پیاس بجھاتا ہوں اللہ اکبر میرے پیارے بھائیوں آئمہ محدثین اور اکادر علماء امت بیان کرتے ہیں کہ جب ایک کافر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ پر خوشی کے اظہار میں کیے گئے عمل پر عذاب میں تخفیف مل گئی ہے جبکہ کفار کا کوئی عمل آخرت میں با اسے اجر نہیں ہوتا یہ محض حضور علیہ السلام کے خسائش اور ابرکات میں سے ہے اہل ایمان و محبت اگر حضور کے میلاد مبارک کی خوشی منائیں اور اس میں اعمال و صدقات اور قلبی سرور کے اظہار کا اہتمام فرمائیں تو آخرت میں ان کے اجر و ثواب کا کیا عالم ہوگا سبحان اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باقاعدت ادما کے نزدیک زیادہ معروف اور مختار قول کے مطابق بروز تیر تاریخ بارہ ربی الاول عام الفیل مطابق بائیس اپریل عیسوی بائیس اپریل پانچ سو عیسوی مطابق یکم جیٹھ دو سو سڑسٹھ بکرمی بعد طلوع صبح صادق قبل طلوع آفتاب ہوئی بکول قاضی سلمان منصور پوری اس دن مکہ معظمہ میں صبح صادق صادقہ طلوع چار بج کر بیس منٹ پر ہوا تھا اور یکم جیت کی تاریخ کو شروع ہوئے تیرہ گھنٹے سولہ منٹ گزر چکے تھے عرب میں آج کل جو دوسرا نظام الاوقات مروج ہے اس کے مطابق اس دن صبح سازی کا طرو نو بج کر ستاون منٹ پر ہوا تھا تو یہ تحقیق ہم نے آپ کے سامنے پیش کی قد صدق صد العظیم وما الا البلاغ الحمد الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم نے نیلاد نامہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور یہ ٹوٹل چالیس حدیثیں ہے ارب کی مطلب ارب بڑی مشہور ہے بہت سے محدود نے لکھی ہے لالیس حدیثیں جمع کی ہیں تو یہ چالیس حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے جشن ولادتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب جو ہے موضوع پر پیش کی ہیں اللہ تبارک وطالع اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین آمین آمین اللہ آمین, اللہم آمین